اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آ لے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں لَآيَاتٍ شکر يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے بلا شبہ اس فراخی و تنگی میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں لہذا آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں اور مسکین اور مسافر کو بھی یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وما آتيتم من ربل اور تم سود پر جو قرض دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گناہ بڑھانے والے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہوت آیت نمبر گیارہ میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں نا امید ہو جاتے ہیں البتہ اہل ایمان اس سے مستثنی ہیں وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر یعنی عمل صالح کرتے ہیں یوں دونوں حالتوں یا دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں پھر یعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وہ کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں ایک جیسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسط نصیب نہیں ہوتی آخر یہ کون ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے علاوہ ازیں وہ کبھی دولت فراوان کے مالک کو محتاج اور محتاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے یہ سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں پھر جب وسائل جب وسائل رزق تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے تو اساب سروت کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتہ داروں مساکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے رشتہ دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے ایک صدقے کا اجر اور دوسرا ثلا رحمی کا علاوہ ازئیں حق سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ امداد کر کے ان پر تم احسان نہیں کرو گے بلکہ ایک حق ہی کی ادائیگی کرو گے پھر یعنی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا پھر یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی نحوص بالآخر دنیا و آخرت میں تباہی کا باعث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور متعدد صحابہ و تابعین نے اس آیت میں ربن سے مراد سود مطلب بیاج نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا را رایہ کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا اسے ربن سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیاتی کی نیت ہوتی ہے یہ اگرچہ مباح ہے تاہم اللہ کے ہاں اس پر اجر نہیں ملے گا فلا یب معند اللہ سے اسی اخروی اجر کی نفی ہے اس صورت میں ترجمہ ہوگا جو تم عطیہ دو اس نیت سے کہ وہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے پس اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں باوالے تفسیر ابن کثیر و التفاسیر اس سے نیوتا کی رقم اور سلامی کا عدم جواز بھی ثابت ہوتا ہے جو شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ دار ایک دوسرے کو دیتے ہیں اس کی ابتدا شاید تعاون کے جذبے سے ہی ہوتی یا ہوئی لیکن یہ قرض کی صورت اختیار کر گئی ہے جس کی ادائیگی ضروری سمجھی جاتی ہے اور عام طور پر اسے اضافے کے ساتھ ہی لوٹایا جاتا ہے یوں اس میں سود کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے اس لیے اس رواج اور طریقے کو بھی شرن ختم کرنا ضروری ہے پھر زکوٰۃ و صدقات سے ایک تو روحانی و معنوی اضافہ ہوتا ہے یعنی بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے دوسرے قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی کئی گناہ ملے گا جس طرح حدیث میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا بوالے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چودہ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ قن کا کم سم رزقکم رزم سم میں یحییکم يشركون؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریک شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک اور اعلیٰ ہے خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں کل قبل مشرق آپ کہہ دیجیے تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے ان کے اکثر مشرق ہی تھے آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے من عليه كفره ومن صالحا جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر سمندری رستے اور ساحلی آبادیاں ہیں فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون تہ و بالا اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو اس لیے اس کا اطلاق معاشی و سیاحت پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑے یا توڑ رہے ہیں اور قتل و خون ریزی عام ہو گئی ہے اور ان عرضی و سماوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا و تنبی نازل ہوتی ہیں جیسے قحط کثرت موت خوف اور سیلاب وغیرہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وطیرہ بنا لیں تو پھر مقافاتِ عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائیوں کی طرف پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت سلب و نہب اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے بعض آ جائیں تو گناہوں سے بعض آ جائیں توبہ تلّا کر لیں اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے توبہ تلا کر لیں اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی حد نافذ ہوں ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روز کی بارش سے بہتر ہے بہوالے سنن النسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو نو اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھتیس اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جب ایک بدکار مطلب فاجر آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں بحوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 6512 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 950 پھر شرک کا خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے علاوہ ازیں اس میں دیگر سیاحت اور معاصی بھی آ جاتی ہیں کیونکہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی اختیار کر کے کرتا ہے اس لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں پھر یعنی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا اس لیے اس دن قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اطاعت الہی کا رستہ اختیار کر لیں اور نیکیوں سے اپنا دامن بھر لیں پھر یعنی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک مومنوں کا دوسرا کافروں کا پھر مہدین کی معنی ہے راستہ ہموار کرنا فرش بچھانا یعنی عمل صالح کے ذریعے سے جنت میں جانے اور وہاں اعلیٰ منازل حاصل کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے بلا شبہ کافروں کو پسند نہیں کرتا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو وانا قد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فاتقمنا من الذين اجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمنين اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے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 اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی بھڑکاتی ہیں پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش پرساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ نَمُبْلِسِينَ اور اگر ان پر بارش برسائے جانے سے قبل اس بارش کی خوشی سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے انظر الى آثار رحمت اللہ کیف يحیل اضبعد موتها ان ذالک لمحیل موتا وهو على كل شيء قدیر <تصفيق> چنانچہ آپ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں وہ زمین کو اس کی موت ویرانی کے بعد کیسے زندہ مطلب آباد کرتا ہے بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی محض نیکیاں دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی جب تک ان کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل شامل حال نہ ہوگا پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر دس سے سات سو گنے تک سات سو گنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا پھر یعنی یہ ہوائیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں پھر یعنی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور فصلیں بھی لہلہا اٹھتی ہیں پھر یعنی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں مراد باد بانی کشتیاں ہیں اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال سے دوسری کشتیاں اور جہاز ایجاد کر لیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتی ہیں یا چلتے ہیں تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب ہوائیں ضروری ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غر کے کر دینے پر قادر ہے پھر یعنی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں آ جا کر تجارت و کاروبار کر کے ان ظاہری و باطنی نعمتوں پر جن کا کوئی شمار ہی نہیں یعنی ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بہم پہنچاتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی و اعتعاد بھی کرو پھر یعنی اے نبی جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجیں ان کے ساتھ دلائل اور معجزات بھی تھے لیکن قوموں نے ان کی تقزیم کی ان پر ایمان نہیں لائے بالآخر ان کے اس جرم ان کے اس جرم تقزیم اور ارتقاب معاشیت پر ہم نے انہیں اپنی سزا و تعزیز اپنی سزا و تعزیر کا نشانہ بنایا اور اہل ایمان کی نصرت و تائید کی جو ہم پر لازم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرقین کی روش روش تکذیب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے نیز کفار کو تنبیر ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہو چکا ہے کیونکہ اللہ کی مدد تو بلاخر مومنوں ہی کو حاصل ہوگی مومنوں کی ہی کو حاصل ہوگی جس میں پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں حقاً کانا کی خبر ہے جو مقدم ہے نصرن مؤمنین یا نصر المؤمنین اس کا اسم ہے پھر یعنی وہ بادل جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں پھر کبھی چلا کر کبھی ٹھہرا کر کبھی تہ بتہ کر کے کبھی دور دراز تک یہ آسمان پر بادلوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں پھر یعنی ان کو آسمان پر پھیلانے کے بعد کبھی ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے پھر الودق کے معنی بارش کے ہیں یہاں یعنی ان بادلوں سے اللہ اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے جس سے بارش کی ضرورت مند خوش ہو جاتے ہیں پھر آثار رحمت سے مراد وہ غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے اور خوشحالی و فراغت کا باعث ہوتے ہیں دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ قیامت والے دن اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا یا فرما دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن من بعده اور اگر ہم تند و تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں فان انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين تو اے نبی بلا شبہ اپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمِيعَ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں لہٰذا وہی فرما بردار ہیں اللہ علیم القدیر اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑا قدرت والا ہے اویمت اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے اسی طرح وہ دنیا میں بہہ کے رہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان ہی کھیتوں کو جو جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا اگر سخت گرم یا ٹھنڈی ہوائیں چلا کر ان کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں یعنی تیار فصل کو تباہ کر دیں تو یہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں ذرا سی بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے اور ذرا سی اور ذرا سے ابتلا پر فورن نا امید اور گریہ کنا ہو جاتے ہیں اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں ان سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے پھر یعنی جس طرح مرد فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں جس طرح مرد فہم و شعور سے آری ہوتے ہیں اسی طرح یہ آپ کی دعوت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں پھر یعنی آپ کا واض و نصیحت ان کے لیے بے اثر ہے جس طرح کوئی بہرا ہو اسے تم اپنی بات نہیں سنا سکتے پھر یہ ان کے آراض یہ ان کے اعراض و انحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرا ہونے کے ساتھ وہ پیٹھ وہ پیٹھ پھیر کر جانے والے ہیں حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی اور کیوں کر ان کے دل و دماغ میں سما سکتی ہے پھر اس لیے کہ یہ آنکھوں سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت دل کی بینائی سے محروم ہے یہ گمراہی کی جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے کس طرح نکلیں پھر یعنی یہی سن کر ایمان لانے والے ہیں اس لیے کہ یہ اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت سے موثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں پھر یعنی حق کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے اور اس کے پیروکار پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہا ہے اور وہ ہے مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق ضعف کمزوری کی حالت سے مراد نطفہ یعنی قطرۂ آب ہے یا عالم تفولیت پھر یعنی جوانی جس میں قوائے عقلی و جسمانی کی تکمیل ہو جاتی ہے پھر کمزوری سے مراد قہولت کی عمر ہے جس میں عقلی و جسمانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے اور بڑھاپے سے مراد شیخوخت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جاتا ہے ہمت پست ہاتھ پاؤں کی حرکت اور گرفت کمزور بال سفید اور تمام ظاہری و باطنی صفات متغیر ہو جاتی ہیں قرآن نے آسان قرآن نے انسان کے یہ چار بڑے اطوار بیان کیے ہیں بعض علماء نے دیگر چھوٹے چھوٹے اطوار بھی شمار کر کے انہیں قدر تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے اعجاز بیان کی شرح ہے مثلاً امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ انسان یکے بعد دیگرے ان حالات و اطوار سے گزرتا ہے اس کی اصل مٹی ہے یعنی اس کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی یا انسان جو کچھ کھاتا ہے جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے جو رحم مادر میں جا کر اس کے وجود و تخلیق کا باعث بنتی ہے وہ سب مٹی ہی کی پیداوار ہے پھر وہ نطفہ نطفہ سے علقہ پھر مزغہ پھر ہڈیاں جنہیں گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے پھر ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکلتا ہے پھر بتدریج نشو نما پاتا بچپن بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر بتدریج رجات قہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہلت شیخوخت اور پھر کبر سنی بڑھاپا تا آن کے موت اسے اپنے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے پھر انہیں اشیاء میں ضعف و قوت بھی ہے جس سے انسان گزرتا ہے جیسا کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے پھر ساتھ کے معنی ہے گھڑی لمحہ مراد قیامت ہے اس کو ساتھ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا وقوع جب اللہ چاہے گا ایک گھڑی میں ہو جائے گا یہ اس لیے کہ اس گھڑی میں ہوگی جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی پھر دنیا میں یا قبروں میں یہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹی قسم کھائیں گے اس لیے کہ دنیا میں وہ جتنا عرصہ رہے ہوں گے ان کے علم میں ہی ہوگا اور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو ان کا حلف جہالت پر ہوگا کیونکہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گے بعض کہتے ہیں کہ آخرت کے شدائد اور ہورناک احوال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انہیں گھڑی کی طرح ہی لگے گی پھر افقرجلی کے معنی ہے سچ سے پھر گیا مطلب ہوگا کہ اسی پھرنے کے مسل مطلب ہوگا کہ اسی پھرنے کے مثل وہ دنیا میں پھرتے رہے یا بہہ کے رہے وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد علیہ و صحلیہ اجمعین